سلطان غریب نواز غریب نواز ہے پر غریب ہی نہیں شاہ زمانہ کا بھی گزر گزنی کے در سے ہوتا ہے مبارکشتی تمام سنت مبارک اللہ تبارک کا بطالیہ حضور خاجۂگان خواجہ محرن چشتی سے جریٰ ذرا کی برقطے تمام اہل سنت بل جماعت کو مسلمان عالم کو اور ساری دنیا کو ان کی برکتیں عطا برقتیں ان کی برکتیں جو عام ہیں اللہ تبارہ کبو تعالیٰ ان کو عام تر فرمائے اور مائن الدین ہیں دین کے مدد ہیں اللہ تبارک و مطالعہ اس نام کی برکت کا اثر ہم اہل سنت رکھ بل پر یہ ڈالے کہ ان کے دوفیش میں ان کی برکت سے ان کے نام لے بائی ان کی نیاز مندی کی برکت سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے اور و آخرت میں ہم پلا سے ہر پلا ہر آپس سے محفوظ رہے آمين.